تم اس کے سوا ناؤ پوجتے مگر نری نام فرضی نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری حکم ناؤ مگر اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو یہ سیدھا دیں ہیں لیکن اکثر لوگ ناؤ جانتی